بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم رحم الرحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متوازت میں موجود تمام خانہ نگرامی اور باقی سامعین کو بھی شموسِ سلام عرض کرتے ہیں شکر اللہ درس بابلا اعتکاف درس نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چھبیس سے آپ حضرت کے برکان میں پہنچا رہا ہوں ہمارے پاس اعتکاب میں چل رہا تھا اور احتکاب ارکان میں سے آپ لوگوں کو بیان ہوا تھا پہلا جو ہے کسی مسجد میں ٹھہرنا ان میں جو ہے پھر آگر جو ہے مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہے ہاں جی اور پہاڑوں پر اور برقنِ نواتین ہاں جی پہاڑوں پر برقنِ اس کی پھر قلاحوتی روشنی میں اعتکاب کے عنوان سے کوئی جائز کوئی جواز نہیں ہے ہاں مسجد میں ہونا ضروری ہے پھر مسجد میں بھی آپ نے بیان فرمایا کہ مسجد الحرام ہو تو بہت اچھا ہے پھر مسجد النبی پھر مسجد کوفہ پھر بسرا اگر یہ نہ ملے تو جمعہ مسجد ہاں جی اگر جمعہ مسجد کے حکم ہے جمعہ مسجد میں بلا کرا تو صحیح ہے اگر جمعہ مسجد بھی میسر نہ ہو تو گاؤں کی مسجد میں مقروص طور پر جائز ہے لیکن اگر جامع مسجد میسر ہونے کی صورت میں پھر گاؤں کی مسجد میں مکروہ طور پر بھی جائز نہیں ہے ہاں جی پھر اس میں عدم جواب سامنے آ جاتی ہے حضائ اور اس کے بعد پھر شاستہ اس سے جو ہے آج جو ہے ہی گاؤں ہیں ہر جگہ ہمارا کون سا گاؤں جہاں جامع مسجد نہ ہو جامع مسجد ہوتے ہوئے ہاں جی پہاڑوں پر جانا اور گاؤں کی مسجد میں رہنا یہ صحیح نہیں ہے پھر کھل میں واضح طور پر اس کے بعد پھر دوسرا رکن جو ہے نیت بیان فرمایا اس کے بعد تیسرا رکن آپ فرماتے ہیں وہ اور اس کے ارکان میں سے اعتکاف کے ارکان میں سے ایک ارسو عموم روزہ رہنے کا حکم ہے کیونکہ احتکاف روزے کے بغیر صحیح نہیں ہے تو رمضان مبارک میں روزہ رکھا تو خود وی روزہ ہے آپ واجب روزہ رکھا ہوا ہے باقی راتوں کو جگنے کا عبادت دن کو اللہ کی عبادت میں مصرور ہے اگر رمضان کے علاوہ اگر آپ نے اعتکاف رکھا ہے تو روزہ اعتکاف کا حصہ ہیں یا اس کے ارکان میں سے کوئی اے روزے کے بغیر اعتکاف رکھیں تو اس کو اتکاف نہیں کہا جائے گا ہم عبادت کے لیے مسجد کے کونے میں بیٹھنا صحیح ہے بیٹھ سکتے ہیں اماں اس کو پھر شریع صلاح میں اس کا اتکاف نہیں کہا جائے گا تو وہی نونی شرائط اور ارکان ارکان میں سے ایک یہ ہے اسوم روزہ ماہ معاشرائط سیاحتی ہے یعنی روزہ صحیح ہونے کے تمام شرائط پورا کر کے آپ نے بابو صوم پر لیا کہ یہ روزے میں کیا کیا چیزیں ہمیں واجب ہے خیال رکھنا تو سارے واجب چیزیں روزے کے اندر آپ نے خیال رکھا تو آپ کا روزہ پورا ہو گیا ہے تو لہٰذا صحیح شرعی روزہ یعنی سوزہ ایک روزہ رہنا مارا شاعر شرائطی سیاحتی روزہ صحیح ہونے کی جتنے شرائط ہیں واجبات ہیں وہ سب پورا کرنا ہاں جی اور پھر آگے سیاست فرماتے ہیں یہ تو روزہ رہنا گویا کہ ارکان ارکان میں سے اعتکاف کی روزہ رہنا احتکاف کے روزے کے بغیر اعتکاف متصور نہیں ہے روزے کے بغیر اعتکاف کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی وہی ہم پھر آگے شاسف جب آپ نے روزہ اعتکاب رکھا ہے روزہ رکھا ہے تو آپ چاہیے اللہ یشتلا یہ کہ آپ مشغول نہ ہو جائیں بین نل نے معروف عیشاء کے درمیان اللہ بذکری مگر ذکر علائی میں مصروف رہیں او صلاح یا ان کوئی نہ کوئی نفال نوافل نمازوں میں مصروف رہیں اب تلاوت یا تلاوت قرآن پاک میں مشروب رہیں یہ نیکانی عیشہ کی نماز ختم ہونے تک ترمزن میں تربی بھرا بھی ہوگا پھر جو کھانا وانا کھانا ہے ادھر کھائیں لیکن صرف ضروری افطاری آپ نے آزان کے ساتھ کرنا ہے ضروری افطاری آپ نے کر لیا روزہ افطار ہو گیا کہ کب پانی پینے سے جو کھجور لوما کوئی مخصر چیز کھانے سے افطار ہو گیا افطار کرنے کے بعد پھر جو ہے پورا کھانا نہ کھائیں بلکہ آپ جو ہے کھانا وغیرہ عیشہ کی نماز پورا ہونے کے پڑھنے کے بعد کھائیں فرماتے ہیں باقی بیچ میں معروف کے نماز کے بعد جو ہیں بیچ میں ان نیک اعمال میں مصروف رہیں اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں وہ یشیل مصروف رہیں مصروف ہو جائیں بتاہ کھانا کھانے کا بعد عیشاء اللہ آخر یعنی عشاء کے بعد عشاء آخر سے ملاد پیشہ اول بولتے ہیں تو جس ہم لوگ عیشہ بولتے ہیں اس کو عربی میں عشائی آخر بولتے ہیں دوسرا عیشع آخری عشع یعنی جس کو ہم عرمی عیشہ بولتے ہیں وہ نماز عیشہ بناتے ہیں نماز عیشہ وغیرہ پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھائیں پھر آپ فرماتے ہیں وہ زیافترا اور جب بھی آپ روزہ افطار کریں گے تو چونکہ آپ نے اعتکاب رہنے خود کو مخصوص عبادت کے لیے مصروف رہنا ہے مسجد کے اندر اس طرح آپ پرہیز کریں گے کثرت تعمیر زیادہ کھانا کھانے سے کثرت زیادہ تعام کھانا زیادہ کھانا کھانے سے آپ اس شاید پرہیز کریں گے وشادہ اور کوشش کریں گے پھر احتیاطی اعتکاف کی عالم میں عادت ڈالنے کا بے قلت تعمیر کھانا کم کھانے کا کم کھانا کھانے کا عادت ڈالیں گے کم سے کم کھائیں گے کیوں لیو انتہا کہ نتیجہ دیں یہ کم کھانا کھانا قلت المنع میں نیند کم آنے کا فرماتے ہیں آپ کم کھانے کے فلسفے کو وجہ یہ آپ کم کھائیں گے تو یہ جی یقیناً جس میں گرمائش کم پیدا ہوگا کم تو نیند کم آئے گا تو یہ شاسیت فرماتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا کم کھانے سے نیند کم آتی ہے بلکہ میری اس بات کے ثبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے لما قال صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا سر ہو جس جو شخص زیادہ کھاتا ہو جس کا کھانا زیادہ ہو تو کا سر ہو تو اس کا پینا بھی زیادہ ہوگا یعنی پھر وہ جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ پیے گا اور من چونکہ کھانا زیادہ کھائے گا جس میں گرمائش پیدا ہوگا پانی طلب کرے گا امن کا صبح شرب ہو اور جو زیادہ پیے گا پانی وغیرہ تو کا سر و نوموت اس کے آزاد ڈیل پڑ جائیں گے اس کا نیند زیادہ آ جائے گا جب آپ وہاں خصوصی عبادت کے لیے گیا ہیں تو نیند زیادہ آئے گا تو کیا غور کا سر ون ہو جو زیادہ سوئے گا جس کے نیند زیادہ آئے گا تو خود طبینا غافلین ہے تو غافل لوگوں میں شن لکھا جائے گا آپ تو وہاں خصوصی عبادت کے لیے جگنے کے لیے گیا ہے تو آپ زیادہ کھانا کھائیں گے زیادہ پئیں گے تو آپ زیادہ وقت تو سونے میں گزارنا پڑے گا خود بخود سونے میں گزار جائے گا سر آپ غافل عبادت سے غافل لوگوں کے سننے میں آپ کا نام لکھا جائے گا لیکن اس کے برعکس ومن قل عقل ہو اور وہ شاید جس کا کھانا کم ہو یعنی جو کم کھاتا ہو تو کل شروع تو اس کا پینا بھی کم ہوگا یعنی وہ کم پیے گا امن کل شروع ہو جس کا پینا کم ہوگا جو کم پیے گا تو یقیناً جو ہے قلع نوم اس کا جسم باری نہیں ہوگا شخل نہیں ہوگا تو اس کا نیند بھی کم ہوگا تو ومن قلع نوم جس کا نیند کم ہوگا تو فائدہ یہ ہے کتبہ من طائبینہ تو وہ توبہ گزاروں میں سے اس کا نام لکھا جائے گا توبہ گزار اللہ کی طرف مسلسل متوجہ رہنے والا اللہ کی طرف مسلسل جھکنے والا اللہ کی مسلسل رخ کرنے والا اپنے گناہوں سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنی توجہ کو مسلسل اللہ کی طرف رکھنے والا یقینی بات ہے وہ بیدار ہے تو وہ یا طلاوت کلام میں یا نمازوں میں یا ذکر فکر میں مصروف ہے تو وہ اللہ کی طرف راجے ہیں رجوع کیا ہوا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں اللہ کی درگاہ میں توبہ و اسکوار کریں مغفرت کے دعائیں ماریں ہاں جی تو عبادت میں مصروف لہذا آپ اللہ کی طرف جھگنے والا اور اللہ سب نے گناہوں کے مغفرت کرنے والا اور توبہ گزاروں میں آپ کا شمار ہوگا اور یہ اصل مقصد اعتکاف یہی ہے تو ایک رکن آپ کا جو ہے ہاں جی ایک رکن مسجد میں ٹھہرا ہو گیا دوسرا رکن جو ہے آپ کا نیت ہو گیا تیسرا رکن روزہ ہو گیا چوتھا رکن فرماتے ہیں اعتکاف کی چوتھا رکن امین ہے اور چوتھا رکن علی اشتناب پرہیز کرنا انل جمع ہاں جی اپنے زوجہ کے ساتھ نزدیک ہونے سے ہاں جی اس سے پرہیز کرنا ہر جنسی خواہشات سے پرہیز کرنا جمع جی سے نہارن کا اولیلن ہاں جی خواہش دن کو ہو یا رات کو باہم و رمضان مبارک میں شریعت نے جو ہے رات حلال کیا تھا دن اعتقاف کی حالت میں ہمیشہ کھل حرام ہے جب تک آپ اعتقاف میں ہیں آپ کے لیے ہاں جی ان نفسی خواہشات سے مکمل دور رہنے کا حکم ہے دور رہنے کا حکم ہے اس سے مکمل دور رہنے دن رات دونوں یہ چو, چوتھا رکن ہو گیا پانچواں رکن میں نہ اللہ یک یہ ایک رقم یہ کہ یہ کہ آپ نہ نکلیں یہ کہ آپ نہ نکل جائیں منال مسجد سے جس مسجد میں آپ نے اعتکاف بیٹھا ہو اس مسجد سے باہر نکل کے نہ جائیں مغل قضائے الحاجت مگر قضائے حاجت کی ضرورت پہ جائے واش روم کی ضرورت پیش آ جائیں یا و تجدید الوضو یا وضو ٹوٹ جائیں اور وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائیں اول غسل یا غسل کی ضرورت پیش آ جائیں انہیں ہاں جی انہیں انہی اگر او غسل یا غسل کے لیے باہر نکلا ہے انہیں غسل کا محتاج ہوا یا وضو کا محتاج ہوا یا واش روم کے محتاج ہوا تو ان ہاں جی چارہ ان کے بغیر چارہ نہیں انسان کو پاک رہنے کے لیے تو ان کاموں کے لیے اگر وہ باہر نکلتے ہیں یقینی بات ہے مسجد تو یہ چیزیں مسجد کے اندر تو نہیں ہیں مسجد سے باہر ہے مسجد کے حدود سے باہر ہے لہذا وہاں تک جا سکتے ہیں ہاں ان مشکلات کو رفع کرنے کے لیے تو یہ آپ کا ہو گیا جناب علی پانچواں رکن چھٹا رکن جو ہے امین ہاتھ دوا ملوضو ایک ہاں جی آپ نے مسلسل خود کو باوضو رہنا ہے جب تک اعتکاف میں ہے خود کو مسلسل باوضو رہنا ہے دوا ملوضول مسلسل باوضو رہنا ہے آپ نے لیسیرہ دوا میں توبہ دی تاکہ آپ ہو جائیں مسلسل دوا میں کے ساتھ کیونکہ اس کے شرائط میں سے تھا شروع میں توبہ کرنے کا تو توبہ تو آپ نے کیا ہے تو دوا میں کے ساتھ توبہ آپ کو نصیف ہو گیا جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہیں تو دوا میں کے ساتھ توبہ کیا ہے آپ نے شروع میں پڑھا وہ یہ تحالت الباطن جو انسان کے باطن کے پاکی ہے وہ دوا ملولو اور پلس اس پر جو میں وضو بھی آپ کو حاصل ہو جائے وہ تحالت الظاہر وہ انسان کے ظاہر کو پاک کرنا ہے تو یہ دو تحالت ایک باطنی پاکی توبہ اور ظاہر باقی وضو ان دو تہارت سے جب آپ مرکب ہو جائیں گے تو ان یہ دونوں معمل کیا ہیں محبوبہ نند اللہ یہ دونوں عمل اللہ کے نظر میں محبوب ہے اللہ کو پسندیدہ عمل ہے جو شخص خود کو تعوین میں سے رکھیں متحرین میں سے متحرین میں سے رکھیں باوضو اور ہمیشہ خود کو پاک طاق رکھیں ہاں جی تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں چنا نے خود پران باغ میں اس بات کی خوشخبری دی کما بشرح بقول چنا اللہ نے بشرط دی اپنی اس قول مبارک کے ذریعے سے کہ ان اللہ باون بے شک اللہ تعالیٰ توبہ گزاروں سے محبت کرتا ہے اور یہی بلمت اور پاک صاحب رہنے والوں سے محبت کرتا ہے تو تواباً سے مرادکن خود توبہ کرنے والے ہیں کیونکہ اعتکاف کے کی شروع میں آپ نے عمل میں لایا تھا شرط کے طور پر اور یہی بل میں غسل کے ذریعے خود کو پاک رہنا وضو کے ذریعے سے خود کو پاک رہنا اور لباس اور جسم کو ہر ان کے ناپاکیوں سے پاک رہنا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پاکی اور ان دونوں کے پسندیدہ ہونے کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا لہذا جو ہے آپ فرماتے ہیں چھٹا رکن جو ہے ہاں جی ارتکاف کا ہمیشہ باوضو رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ساتواں رکن منہ دوام العزلت ملعلہ الناس لوگوں سے مسلسل الگ تھلگ رہنا یعنی عزلت سے عورت خود چاہیے یعنی عجلت سے کہ امرت ہے یعنی یو جالی سم یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں اولا حاک ان سے باتیں نہ کریں اللہ ہاں امر بن معروف مگر یہ کسی کو کس نیک کام کا حکم کرنا ہو امر معروف کرنا تو وہ کر سکتے ہیں ہاں یعنی وہ اس پر بھی محبت نہیں ہے اور یہ نہ ہی منکر یا کوئی نہیں منکر کہ وہاں مسجد میں اجاں کا بیٹھا ہوا ہے موقع پیش جائے تو آپ نہیں ہیان من کر سکتے ہیں کما ورد فی الحادیثی آفرما چنانچی یہ دو عمل مستثنا ہونے کا احتکا خلد میں عمل معروف نہیں منکر کی سلط میں آپ بات کر سکتے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں ان دو مقصد کے لوگوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں ان دو باتوں کو کرنے کے لیے ہاں جی تو چنانچی وارث ہوئی حدیث کچھی میں اللہ اللہ تعالیٰ حدیث کچھ یعنی اللہ کا کلام ہے اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ خود کا ہے لیکن قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے تو اس کو حدیث سے ہی بولتے ہیں تو کالا حدیث کچھ ہے کلام ابن آدم اللہ تعالی و تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کی تمام باتیں کلام ابن آدم ابن آدم کے کل ہو تمام باتیں علیہ اس کے نقصان میں ہیں اس کے ضرر میں اس کے خلاف لکھا جائے گا ہاں جی لا اللہ کے اس کے فائدے میں ہیں انسان کی ساری باتیں اس کے نقصان میں نہ فائدے میں ہاں تین باتیں اس کے فائدے میں علام معروف مگر یہ کوئی بات کریں جو امین معروف کے زمرے میں آتا ہو اور نہ من یا کوئی ایسی بات کرے جو نہ ہی منکر کے زمرے میں آتا ہو اور ذکر اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو ہاں ہمد کی شکل میں تصویر کی شکل میں تعلیم کی شکل میں دعود شریف کی شکل میں کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر شمار ہوتا ہوں تو پھر یہ تینوں کلام آپ کے فائدے میں ان پر ثواب لکھا جائے گا اس کے علاوہ آپ جو بھی باتیں کریں گے اس کا آپ کے لیے نقصان ہوگا کیونکہ یہ زبان جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے اور ارتکاف میں اپنی اسی زبان کو ہی لگام لگانا ہے میں تو لہٰذا جو ہے ارتکاف کے ارکان میں سے ایک جو ہے چھٹا رکن ہاں جی چھٹا رکن جو ہے رکن اور بلکہ ساتواں رکن دوا ملوجلت ناس وغیرہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رہنا ہے اور آٹھواں رکن جو ہیں امینا دوا مذکر اور مسلسل اللہ کی یاد میں رہنا ہے جنہ آپ و اتکا کی میں رہیں گے بیدار رہنے کی کوشش کرنا ہے مسلسل دوام مسلسل اللہ کی یاد میں رہیں او کثرت یا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے کثرت چ اللہ کا اگر پورا پورا وقت اللہ کی ذکر الہی میں مصروف نہ رہ سکیں تو زیادہ سے زیادہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہیں اس کی بدلیل دلیل لما قال اللہ تعالی چنا جلّہ پاک نے میں بھی فرمایا یائی الذین عمن اسکر اللہ ذکران کا سرا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس اللہ و اللہ کی یاد کرو ذکران کا بہت زیادہ ہم وصب بیہور اللہ کی تسبیح بیان کرو سبحان اللہ پڑھو پاکی بیان کرو بکرا تو واسیل ہے صبح شام بکرا صبح آصیلہ شام صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو تو یہ کہ ارتقا میں بننے کا مقصد بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے ہاں جی جتنا ہو سکے وہاں وہ اوقات کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیں ہاں کوئی بھی تصویر تحلیل جھان جی جو آپ کو پڑھنے کو جی کرتا ہے دعاؤ میں تلاوت کلام باغ میں ذکر فکر میں مصروف رہنا ہے اور اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے تو انہی کلمات کے ساتھ آج کے اندر سے اختتام ہوتا ہے باقی ان خیال